اِس اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ وحمد اللہ محمد السلام علیکم ورحمت و اللہ وبرکاتہ مکتبہ سیکنج تمام خوران اور میر جانیہ شین مجید خان خران باقی تمام سامعین خانہ سب کو شمعی سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلہ در کتاب کتاف آفت میں سے باب تجارت درخت نمبر نو پیج نمبر دو سو ستاون اس میں پیراگراف نمبر تین سے شروع رہا ہے اس میں کل اب پڑھا تھا کل کی درس میں بی کی تین قسم ہیں ایک کا نام مرابہ ہے اور دوسرے کا نام موازعہ ہے اور تیسرے کا نام جو ہے اور تیسرے کا نام تولیہ تھا تو ان تینوں طرقوں سے بیجنا صحیح ہے ہاں تو اشارہ تو تھوڑا تھا مراوے میں ہوتی ہے اصل قیمت خرید پر تھوڑا سا فائدہ رکھ کے بھیجنا مواز میں مانے اصل قیمت خرید میں بھی تھوڑا کم کر کے بھیجنا میں سو میں خریدا ہے تو نوے میں پچانوے میں ہتھو میں ننانوے میں بیچنا تو تولیہ میں جس قیمت میں خریدا قیمت خرید پہ بھیجنا زیادہ نہ تو اس طرح تین طریقے سے جو ہے خرید و فرقہ معاملہ واقع ہو سکتے ہیں ابھی انہی سلسلے میں مزید توجعات بتا رہے ہیں فرماتے ہیں حل واجب بس جو چیز شران واجب حل مراوہاتی بے مراوا میں جو فائدہ رکھ کر بیچی جاتی ہے اور موازاتی اصل قیمت سے بھی تھوڑا سا کم کر کے بیچتے ہیں اور تولیتی اور قیمت خرید پر بیچتے ہیں ان تینوں میں واجب ہے تعین راس راسلم راہ سلمال یعنی آپ نے جو قیمت دیا ہے وہ اس کا بیان معین کرنا ضروری ہے یعنی وہ بتائیں و تعین و علیہ اور جو چیز اس کو بھی معن کریں جو آپ نے اصل قیمت پر جو قیمت خرید اس پر جو اضافہ کیا ہے بے مرافع میں رف کن کے طور پر جو اضافہ کیا ہے بے مرافع مراحہ میں جہاں تو آپ نے تھوڑا سا فائدہ لے کے بیچا ہوا ہم بولے بھئی یہ میں نے سو روپے میں خریدا ہے اور سچ میں سو روپے میں خریدا ہو اور دس بیس روپئے جتنا فائدہ آپ نے رکھا ہے وہ بھی بتائیں اور بے معاضہ میں معاضہ میں اول ما نقد مین ہو یا آپ نے راس المال میں سے جو کم کیا ہے یعنی سے قیمت خرید میں سے جو معد جو کم کے میں نے راسل میں سے حریف دوسرے پر اس کے ساتھ نرمی سے پیش آتے ہوئے دوسرے بندے کے ساتھ احسان کرتے ہوئے ہاں جی یہ بھی ہو سکتے ہیں اور کبھی خود کے لئے مال خراب ہونے کا خدشہ ہے تو بھی کم کر کے بیچ دیتے ہیں تاکہ مزید خراب نہ ہو جائے تو جتنا کم کی حاصل قیمت حریف ہے جتنا کم ایک روپے دس و بیس وہ بھی بیان کریں حاصل قیمت خرید یہ میں نے اتنا کم کر کے بیچ او یا ماساواف یا <تصفح> جس قیمت میں آپ نے برابری میں بیچ رہے ہیں سچائی کے ساتھ یعنی یا جس میں آپ نے برابری کے ہے صدق سچائی یعنی مطلب کہ آپ نے سو روپے میں خریدا ہے اور سو روپے میں بیچ دیں میں نے سو میں خریدا اور سو میں بھیج رہا ہوں اور اس میں کوئی جھوٹ نہ بولے یہ طرقہ ہے ہاں جی جتنے میں آپ نے خریدا ہے اس کا بتانا ضروری ہے پھر اگر کوئی فائدہ رکھا ہے تو وہ فائدہ بتائیں کچھ کم کیا تو وہ کم بتائیں یا برابر میں بیچا تو وہ بتائیں <تصالح> اب یہاں پر ولا اللہ یہ حساب اگر سچ نہ بولے بائے بیچنے والا دکاندار پھر راسل مالی اصل قیمت خرید میں قیمت حرید تو اس کا سو روپے تھا اس نے جو قیمت خرید مثلاً ایک سو بیس بتایا پھر بولا بس دس روپے آپ سے فائدہ لے رہا ہوں بیچ تیس ایک سو تیس دے دو جب کہ اس نے سو میں خریدا جب کہ وہ ایک سو تیس آپ سے تیس روپے فائدہ لے رہے ہیں آج تو یہ چیزیں ہوتی ہیں تو یہاں فرماتے ہیں والم اور سچ نہ بولیں باعث راسل مال اصل جو قیمت خرید میں جو قیمت خریدے وہ اس میں سچ نہ بولے اور بعد میں وابا نشیز وہ بعد میں ظاہر ہو جائے اس کا جھوٹ کہ اس نے جھوٹ بولا تھا قیمت خرید سو روپئے بعد میں سو روپئے نہیں تھا قیمت خرید اس کا مسئلہ نوے روپئے تھا تو ایسی سرزمین فیص شریف خلیل مشرف تو خریدار کے الخیار و اختیار ہے ایسے معاملات نے فی معاملے کو واپس کرنے میں کینسل کرنے میں سوچائیں تو بھئی میرے پاس ہاں تمہاری جینس واپس لے لو میرا پیسہ دے لو تم نے جھوٹ بولا ہے بول کے اس کی لرت کرنے میں وہ قابو ہی اور قبول کرنے میں اختیار ہے یہاں پر اس کو حق خیار بولتے ہیں اس کی اصل جو ہے مال میں جو اصل قیمت میں جھوٹ بولنے کی وجہ سے آگے فرماتے ہیں وہیم بغائیں یا کولا جب یہ جو عقد پڑیں گے عقت جو پڑھیں گے اس بے تینوں قسم کی بے میں تو وہ یوں بولیں اور ایمبی عقل اس کو چاہیے یوں بولے اس کے آغت کو اشترے تو دکاندار بولے اشترے تو بکا میں نے اتنے میں خریدا ہے ہاں مثلاً سو روپئے میں خرید جو ہے وہ کیا کے الفاظ ہیں اتنے میں اور اس کے لفظ اتنے نہیں بولے سے وہ عادت بولے گا اصل قانون یہ ہے اشترے تو بکازا میں نے اتنے میں خریدا من غیر زیادت و نقیستاً اس پر بیدو نے کسی کمی زیادہ کہ مثلا میں نے ٹھیک سو میں خریدا ہے <تصفح> اور ومن غیر حیل اور اس میں اس بعد گوتار میں میں نے اس میں کوئی قسم کی ماں کے خلا شامل نہیں ہیں اور میں نے جتنے میں خریدا وہ یہی ہے سور ہے دس سے جو بھی وہ سچائی کے ساتھ بولیں یعنی وہ بولے میں نے یہ خریدا ہے اس تو بھی کئی دن روپیہ خریدا من غیر زیادت و ناقصن اور میں بدن کمی زیادتی کے بول رہا ہوں ومین غیر حیلتن اور بدن کسی ہاں جی ہیلے کے بغیر چالکی دھوکہ دہلی دہی کے بغیر وہی زرا لیکن اگر وہ چاہیں دکاندار آنظیفہ یہ کہ اضافہ کریں اللہ راسم عالی اس کے حاصل قیمت حریب پر اضافہ کرنا چاہیں اضا تلقہ ساری اگر اس نے اس کو کپڑے کو خریدا مثلاً اس کو دوہ لیا ہے تو اس کی دھوبی کا جو اجرت ہے اس کو اضافہ کریں ازا تل کو سات دھوبی کا اجالا دھوبی کا جو اجرت ہے مزوری وہ اضافہ کرنا چاہیں اس قیمت خرید پہ اب اس سب باغ یا اس نے وہ کپڑا خرید کر اس پر رنگ گیا تو رنگ کرنے والے کی مزدوری اور رنگ کو رنگ کی قیمت وغیرہ کو شامل کرنا چاہیں وغیرہ میں یا اس کے علاوہ کوئی اور خرچہ اس کا میں اس کو کہیں دور سے ہیں۔ ہے تو ادھر سے یہاں تک دکان بازار تک لانے میں کچھ پیسہ خرچ ہو گیا ہے کرایہ خرچ ہوا ہے وہ بتائیں تو ان تمام صورتوں میں یا چاہیں کولا یوں کہیں یہ دکاندار یہ دکاندار یوں کہیں ہوا یعنی یہ جینس اللہ میرے اوپر مش پر بکا اتنے مقدار مجھے مجھے مجھے ادا کرنا پڑا ہے علیہ بکضا یعنی یہ مجھ پر مجھے اتنے میں پڑی ہے یوں بولیں اور تقوہ مالیں بھی کضا یا مجھے اتنی قیمت ادا کرنا پڑی ہے کہ اس میں وہ اپنا جو مزدوریاں ہیں ہاں جی دھوبی کی مزدوری رنگ کرنے والی مزدوری یا کہیں ٹرانسفر کرنے کرائے وغیرہ دینا پڑے وہ سب اسی لفظ کے اندر آ جائے گا اس میں ڈال کے بولیں تو وہ اس طرح بول سکتے ہیں اور وہ خرچہ وغیرہ لے سکتے ہیں لیکن بتائیں یہ کل مجھے یہ سب ملا کے اتنے میں پڑھائے بنے تو جھوٹ نہیں ہوگا بات ختم آگے فرماتے ہیں عماً اس طرح امتیاط اگر کوئی شاد کوئی سامان خرید لے ہاں یہ تو پھر آپ نے کوئی خمن خریدا کسی دکاندار سے ایک دکاندار نے تو کوئی شاد کوئی سامان خرید لے تو لم یا جس تو پھر اس دکاندار کے لیے اس بیچنے والے کے لیے جائز نہیں آئیں ابھی تو اسے بیچ دیں تن ماتویت آواز ہے ان میں سے بعض پر فائدہ لینے بعض پر فائدہ نہیں لینے ہاں جی ان میں سے بعض کو مرابع کے نفع کے ساتھ بیچنا یہ جائز نہیں ہے جب کہ ما تاثویت آواز یا اس جنس کی تمام اجزاء جو برابر ہیں تمام اجزاء برابر ہونے کے باوجود اس میں سے کچھ حصے کو ربح کے طور پر بیچیں اس کو باقی تولیہ یا موازے کے سمجھ میں بیچیں تو فرماتے ہیں یہ جائز نہیں ہے اس البتہ جائز ہے اللہ باد بر باگر یہ کہ وہ پہلے باخبر کریں مشتری خریدار کو بھی کیفیتی حالیہ کہ میں اس چیز کو کیسے بیچ رہا ہوں اس کی کیفیت کو بتا دیں یعنی اس کو بولیں میں اس میں سے اتنے کا فائدے کے ساتھ بیچتا ہوں باقی یہ جو حصہ ہے میں اس کو اصل قیمت پہ بیچ رہا ہوں قیمت خرید سے بھیج رہا ہوں یا اس سے بھی کم میں بیچ رہا ہوں وہ حالت بتا کر پھر کچھ پہ کچھ وہ مراوہ کی شکل میں کچھ کو باقی دو صرتوں میں بیچ سکتے ہیں اماں ویسے چپکے سے بیچیں تو کچھ کو مراوہ کے ساتھ کچھ کو جو ہے دوسرے دو صورتوں میں بیچیں یہ نہیں ہے وہ اللہ بھی بطن پس اگر کوئی شاذ کسی جانور کو خریدے حامی حاملہ ہے میں حاملہ گائے کو خریدنا میں فول دت اس جانور نے بچہ جینا پھر وہ حاملہ تھا تو قیمت زیادہ ہوتی ہے بچہ جینا اس کے بعد وہ آرادا پھر یہ شخص چاہیں اس جانور کو بیچنا چاہیں خود جانور کو بیچنا چاہیں وہ لم یابی ولا اس کے بچے کو بھیجنا نہیں چاہتا ہے تو اس شرب میں اس کے لیے بھی لم جو جائز نہیں اس کو بھیجنا اللم مگر بعد ان یخبر المشتری بار بعض اس کی باخبر کرائیں بتائیں اس خریدار کو دوسرے خریدار کو بھیجا کے اس معاملے کا میں نے اس کو بولے میں نے یہ جانور اس کے بچے سمیت جو کبھی حاملہ تھی مثلاً دس ہزار میں خریدا ہے اس کی قیمت بتائیں اور ابھی میں اس کے بچے کو نہیں بیچنا چاہتا ہوں اور اس کی جو ہے جانور اصل جانور کو بیچوں گا مثلاً آٹھ ہزار میں پانچ ہزار جتنے میں وہ بتا کے پھر بیچ سکتے ہیں پھر پہلے حاملہ خریدا ابھی بچہ کے بعد اس کی قیمت کو مکمل چھپا لیا اور اس جانور کو اسی قیمت میں بیچ دیں جو بچے کے بچے کے ساتھ جو قیمت ہے ابھی بچے کے بغیر وہی قیمت میں بیچیں تو یہ, یہ صحیح نہیں ہے اس طرح بیچنا صحیح نہیں بلکہ اس کو بتائیں یہ میں نے حاملہ خریدا تھا اتنے میں خریدا ابھی میں اس کے بچے کو نہیں خرید بیچ رہا ہوں غصل جانور کو بیچ رہا ہوں ہاں جی گائے کو بیچ رہا ہوں تو اس کی اتنی قیمت تھی وہ تفصیل سے حالت بتا کر پھر بیچیں تو یہ معاملات میں دینہ بہت بہت اہمیت چیز اگر آپ لو پی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھا ہو حضرت خجر قبر سلام اللہ علیہ نے آپ کے ساتھ جو غلام بیچا تھا کہ پیغام کس طرح خرید و فروغ کر دیں اس کو دیکھ لو تو ہاں غلام نے آ کر جو ہے حضرت خاجہ حضر نے پوچھی محمد کے کو اتنے زیادہ فائدہ کیسے ہو گیا تو وہ غلام کے رازن بولاد خرجہ کو محمد کی خاص خصوصیت یہ تھی وہ کسی بھی چیز میں کوئی عیب ہوتا وہ ضرور لوگوں کو بتا دیتے تھے خریدار کو خریدنے سے پہلے بھائی اس میں یہ کمزوری ہے یہ اچھائی یہ برائی سب بول دیتے تھے تو اس سے لوگوں کو آپ پر اعتماد بڑھ گیا اعتماد بڑھنے کی وجہ سے بھائی اس جیسے سچے آدمی سے خریدنا ہے اچھا بول کے سب آپ کے جن میں عیب ہونے کے باوجود بھی آپ کی ساری چیزیں بیچ دیا اور اچھے قیمت میں فروخ ہو گیا تو یقیناً ان چیزوں میں چونکہ بتانے میں دھوکہ دہی نہیں ہوتی ہے تو کسی بھی مسلمان کو دھوکہ دینا اللہ کو پسند نہیں ہے لہذا ہر معاملات میں انسان کو سچائی کو سب سے زیادہ قدر منزلہ دیں اس یہاں بھی شریعت ہمیں سچائی کو اختیار کرنے کے لیے کاروار میں یہ سارے طبقے ہمیں بتا رہے ہیں اب آگے ایک بات آ آپ نے پہلے بھی ایک جغیر پڑھ لیا تھا بے خرید و فروغ کے بعد میں ایک اعلیٰ کا اکلاوس آتا ہے تو ایک اعلیٰ سے پہلے بھی تو ایک قالہ سے کیا مراد ہے تو کا مطلب یہ ہے کہ ایک شاید جو ہے کسی دکاندار سے کوئی سامان خرید لیتے ہیں تو خریدنے کے بعد اسے گھر میں آ کے دیکھا یا وہیں پر دیکھا بھائی یہ چیز مجھے اس کو پسند نہیں آ رہا ہے یا اس میں کوئی نقص دیکھ رہا ہے یا مسئلہ میں جوتا پہلے بار بار میں تو بعد میں دیکھا بارہ بار نہیں آ رہا ہے یا اس کو کلر پسند نہیں آیا یا اس کے ماڈل پسند نہیں آیا تو پھر وہ اس کو واپس کرنا چاہتا ہے دکاندار کو اسے اپنے پیسہ واپس لینا چاہیں اور اس چیز کو اس, نے ہو اس کو استعمال نہیں کیا بالکل اسی حالت میں جس حالت میں خریدا ہے تو اسی صورت میں جو ہے اسی سابقہ پیسے میں جس میں اس نے خریدا تھا وہ اسی پیسے میں یہ سامان پھر اسی دکاندار کو دے دینا جس قیمت میں خریدا تھا اس سے قیمت میں دکاندار کو وہ پیسہ دے دیں دکاندار سے اسے خود نے جو پیسہ دیا ہے جو میں جس مقدار میں سونپا جا سک سو وہ اس سے واپس لے لیں تو اس طرح جو ہے پہلے واقع شدہ معاملہ کو ہاں جی جو ہے اس کو پھر کینسل کرنے کے لحاظ سے دیکھا جائے تو کینسل کرنا اور اپنے پیسے کو واپس لینا جس دکاندار کو واپس کرنا اس عمل کو ایک کہا جاتا ہے اب اس میں دونوں طرح سے ہوتی ہے کبھی دکاندار کو جو ایک چیز بیچنے کے بعد پشمانی ہو جاتی ہے بھائی میں نے نہیں بیچنا تھا اور کبھی جو خریدار کو پشمانی ہو جاتی ہے تو دونوں کے لیے اکالہ کرنا مشتاب رکھا ہے دونوں کے البتہ اکالا جب رن نہیں ہوتے دونوں کی رضامندی سے ہوتے ہیں آپ واپس کرنا چاہتے ہیں دکاندار نہیں چاہیں تو اکالا کا عمل وجود میں نہیں آتا ہے جب صحیح نہیں ہے اس طرح دکاندار کو اکالہ کرنا چاہیں واپس آپ سے پیسہ لینا ہے آپ, آپ کو آپ سے اپنی چیز واپس لینا چاہیں لیکن آپ کو پسند آئے آپ نہیں دینا چاہتے ہیں تو راضی نہ ہو تو پھر وہی پیلا والا بے جو ہے وہی خرید و فروخت وہی ڈن ہو جائے گا لیکن ترافیہ ان کی رضامندی سے یہ سابقہ معاملہ کینسل ہو سکتا ہے تو اس عمل کو اقالہ کہا جاتا ہے مدعمل عمل الاوار ایک اقالہ, اقالہ ف یہ کیا ہے پھس حل بے کرنا سابقہ بے کو سابقہ واقع شدہ خرید و فروخت کو بے مس لے بالکل اسی قیمت میں بے سمان الی سابقہ قیمت میں بلا زیادت والا نقصت بدونی زیادتی اور کمی کے سو میں مثلاً وہ جورا جو مثلاً وہ بوٹ خریدات ہیں ابھی سو میں پھر واپس کر رہے ہیں دکاندار کو بوٹ دیں جو نا آپ کا سو آپ کو واپس کریں بدونی کمی اور زیادتی کے سابقہ خرید و فروغ کو کینسل کرنا وہ بھی بے مراضات مطاقدین رضامندی سے دونوں طرفین آت کے ترقین متعدد طرفین اور دینی طرفین خریدار اور فروغ کرنے والا خرید دکاندار اور گاہک دونوں کے رضامندی سے یہ معاملہ کینسل ہو سکتے ہیں تو یہ معاملہ جو ہے قالہ و اقالہ تنہا کرنا جیسے شرن لیکن بھی شرط بقائل مبھی شرط یہ ہے جو چیز بیجا وہ موی بیچا وہ مبھی بیچا و جنس چیز جنس باقی ہو تو اگر آپ معاملہ کینسل کرنے کے لیے جائیں جو بوٹ آپ نے خریدا تو وہ آپ سے وہ نہیں ہے بلکہ اور بوٹ لے کے آ جائیں نہیں ہوگا وہی جو چیز آپ نے خریدا تھا وہی چیز وہاں پر لے کے آ جائیں اور وہ چیز ابھی صحیح سالم میں ہے اسی شکل میں باقی جس شکل میں آپ نے دکاندار سے لیا تھا تو وہاں پر اقالہ اعلیٰ کرنا جائز ہے اقالہ کرنا طرف کے لیے مشتاف ہے تو یہاں پر کہا وہی جائز ہے بشرطِ بقائل مبی تم مبھی باقی ہو بیچا وہ سمن وہ سمن ہو اور سمن بھی باقی ہو مبی کا باقی رہنا شرط ہے یعنی وہ جنس جو آپ نے دکاندار سے خریدا ہے بوٹ خریدا آج کل موبائل خریدا کوئی جو خریدا ہے وہ بالکل اسی حالت میں جس حالت میں آپ نے خریدا تھا باقی قیمت جو آپ نے دکاندار کو دیا ہے وہ سامان اور قیمت ان حالت اگر اس کے ہاتھوں سے ہلاک ہو گیا یعنی صرف ہو گیا خرچ ہو گیا استعمال ہو گیا تو قیمت کا ہلاک ہو جانا قیمت کا خرچ ہونا لم یمنا نہیں روکتا من القال ایک اعلیٰ کے عمل سے کیونکہ پیسہ ایک چیز ہے آپ کے ہاتھوں سے وہ پیسے میں کوئی اعلیٰ کوئی ہاں جی؟ خوبی نہیں ہے دونوں ایک چیز سے وہی سو روپئے آپ, آپ کے یہاں کے جی وہ سو روپئے اور وہ وہ نوٹ اور دوسرا جو سو روپے کا دوسرا نوٹ جو وہ بندہ دیں گے اس میں کوئی خلاقہ نہیں ہے بازار ویلو میں ہاں جی لہٰذا وہ غیر ضروری ضد بازی گئی گئی شریع نے اس کو اہمیت نہیں دیا تو سمن اگر ہلاک ہو جائیں ضائع ہو جائیں یا جا آگے پیچھے چلے جائیں تو علم یا المن علم اقالا تو یہ قالے کو نہیں روکتا سمن کا اسی اسی پیسے کا دکاندار کے بعد باقی رہنا کوئی ضروری نہیں ہے اور متوادن رقم دے سکتے ہیں لیکن مبی کا جو سامان اس نے بیچا ہے اس کا بالکل صحیح سالم باقی رہنا ضروری ہے جس حالت میں آپ نے لیا اسی حالت میں ہو تو پھر آپ اس کو اقالہ کے لیے کہہ سکتے ہیں اور وہاں اقالہ اس کے لیے مشتاق عمل ہے اور یہ جائز عمل ہے الحمدللہ للہ آج کے داخل یہاں پر اتفاع ہو گیا